إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلل ومن يدلل فلا هاديل وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 مر رسول ہو فنتو اور جو کچھ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ ہر قسم کی ہمد و ثناء صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے بےشمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائی ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے امام المبیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی نماز کا طریقہ سن رہے ہیں پچھلے خطبات میں ہم نے تفصیل سے سنا ہے کہ سورت الفاتحہ یہ نماز کا رکن ہے نماز میں فرض واجب اور ضروری ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے وہ نماز ہوتی ہی نہیں چاہے وہ نماز فرض ہو چاہے نفل نماز ہو خواب و نماز جہری قرات والی ہو یا سری قرات والی نماز ہو وہ امام کی نماز ہو یا مقتدی کی یا منفرد کی نماز ہو میں اس تفصیل کو دوہرانا نہیں چاہتا ہم آگے چلنا چاہتے ہیں اس سے یہ مقتدی جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھے گا تو اس کا مقام کون سا ہونا چاہیے کس جگہ پر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیارے پیغمبر کے صحابہ کس جگہ پر فاتحہ پڑا کرتے تھے یا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کے لیے کوئی جگہ متعین کی ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد یا کہاں پر پڑھنی ہے فاتحہ یا ایسے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ انشاءاللہ شاء الرحمان اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے بہت سارے اہل علم ان کا یہ خیال ہے ان کی یہ رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو مسلم ہے سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی فرمان ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا مختدی کی بھی نہیں ہوتی, ہوتی, ہوتی. یہ بھی امام المبیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حکم دیا ہے پیارے پیغمبر نے مختدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا امام کے پیچھے لیکن پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے امام کو سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش رہنا چاہیے اتنی کو دیر امام خاموش رہے کہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکیں تو اس سکتے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سب سے بہتر مقام سب سے بہتر جگہ مختدی کے لیے یہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر لے اگلی صورت شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے وقفہ کرے سکتہ اختیار کرے خاموش رہے تاکہ اتنی دیر خاموش رہے جتنی دیر میں مقتدی سورہ فاتحہ سے فارغ ہو جائے وہ کہتے ہیں اس سے اس, اس طرح کیا ہوگا وہ جو آئےت ہے قرآن مجید کی اے گا قرین قرآن سے تم لا اللہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا لا سلاتا یکرا بے فاتحہ تل کتاب پر بھی عمل ہو جائے گا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم امام کے پیچھے ہو اور نہ پڑھو قرآن مجید کو سوائے سورہ فاتحہ کے ان ساری چیزوں پر عمل ہو جائے گا یہ خیال ہے بعض اہل علم کا بعض علماء کا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ ان کے بعض پیروکاروں نے اس قول کو اختیار کیا ہوا ہے ان کا اپنا قول نہیں ہے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا ان کے بعض پیروکاروں کا قول ہے اور اگر اللہ نے آپ کو موقع اور توفیق دی ہو بیت اللہ جانے کی مسجد نبوی میں جا کر نمازیں ادا کرنے کی تو شاید آپ نے کبھی توجہ کی ہو اور محسوس کیا ہو کہ وہاں کے آئم حرمین کے آئم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ وقفہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سکتا کرتے ہیں پھر سکتے کے بعد وہ دوسری سورج شروع کرتے ہیں لیکن میرے بھائیو یہ بات یہ قول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور امام الانبیاء کی سنت نہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دو مرتبہ ہی سکتا کیا ہے قرآت میں صرف دو مرتبہ دو سکتے امام الانبیاء سے ثابت ہیں تیسرا سکتا پوری زندگی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہے نہ کسی صحیح اور کسی غیر صحیح روایت کے اندر اس کا نام و نشان بھی موجود نہیں کہ پیارے پیغمبر کوئی تیسرا سختہ بھی نماز کے اندر کرتے تھے دو سختے ایک سختہ ہوتا تھا تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے پہلے سنا ہے جب تکبیر تحریمہ کہہ کر امام المبیا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کچھ دیر خاموش رہتے ابو حریرا رضی اللہ عنہ پچھلے جمعے میں, میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی پوچھتے ہیں آقا آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کرال شروع کرنے سے پہلے آپ خاموش رہتے ہیں اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہو تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہ باعد بینی و بین خطایا کما باعتا بین المشرق والمغرب صحیح بخاری شریف کی حدیث ایک سکتہ پیارے پیغمبر کا یہ تھا جس خاموشی کے اندر جس سکتے کے اندر پیارے پیغمبر دعائیں استفتا اللہ بینی پڑا کرتے تھے اور دوسرا سکتہ وہ ہوتا تھا جب آپ قرات کو مکمل کر لیتے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ساتھ ملانی ہوتی وہ بھی ساتھ ملا لیتے مکمل کعت کرنے کے بعد رکو جانے سے پہلے پیارے پیغمبر کچھ سکتا کرتے تھے چھوٹا سا خاموش رہتے تھے اور یہ اتنا کو سکھتا ہوتا تھا راوی کہتے ہیں حتی نفسو امام المبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاس کو مکمل کرنے کے بعد رکو کے لیے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اتنی کو دیر خاموش رہتے کہ کات کے دوران جو آپ کا پھولا ہوا سانس ہوتا تھا وہ سانس بحال ہو جاتا بس اتنی کو دیر اتنی کو لمحہ وہ سکتا ہے تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ رکوع کی تکبیر سے پہلے اور مکمل کراس کرنے کے بعد اختیار کرتے تھے ان دو سکتوں کے علاوہ نماز میں تیسرا سختہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے نہ کسی سند کے اندر اس کا وجود کسی حدیث کے اندر اس کا وجود موجود ہے اسی لیے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب الفتاوا القبرا جو پانچ جلدوں میں ہے الفتاوا القبرا پانچ جلدوں میں ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے مکمل کرنے کے بعد اگلی صورت شروع کرنے سے پہلے وقفہ دینا لوگوں کو کہ لوگ اس میں سورج فاتحہ پڑھ سکیں کہتے ہیں انا بد یہ بد ہے بد یہ سنت نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ابن القیم ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ان کی کتاب ہے حکم و تارے کی چھوٹا سا رسالہ ہے اس میں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں فلم یون قل انسلم بے اسناد صحیح ہے ولازن لوگوں مسلمانوں امام المبیا سے نقل نہیں کیا گیا نہ کسی صحیح صنعت کے ساتھ نہ کسی ضعیف صنعت کے ساتھ لو صلی اللہ ہو علیہ وسلم اللہ ہُو کانا یس کو تو بادہ کرا تل فاتحا یک رہا من خلفاہ کہ پیارے پیغمبر فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنی دیر خاموش رہتے ہوں کہ پیچھے والے فاتحا پڑھنے یہ پیارے پیغمبر سے نہ کسی صحیح صدی سے ثابت ہے نہ کسی دئی سنس سے ثابت ہے یہ اس کا وجود ہی نہیں تو یہ عمل اگر مکہ کے امام کرتے ہیں یا مدینے کے امام کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے ہم نے ان اماموں کا کلمہ نہیں پڑا ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ و وسلم جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اسی نبی کے ایک ایک طریقے کو اختیار کرنے کے پابند ہیں اس نبی سے ہٹ کر کسی اور کے پیچھے چلنے کا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں اختیار دیا ہی نہیں ہمیں حق ہی نہیں ہے ہمارا اسلام اس کا ہم سے یہ تقاضا اور مطالبہ ہی نہیں کہ کسی موڑ پر زندگی کے کسی مسئلے میں تم پیارے پیغمبر کو چھوڑ کر مکے کے امام کو دیکھنا مدینے کے امام کو دیکھنا امام احمد حمل کے بعض شاگردوں کو دیکھنا جو وہ کرتے ہوں تم نے وہ کر لینے ہمیں جس چیز کا پابند بنایا ہے ہمارے پیدا کرنے والے پروردگار نے اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا ہے اس نبی نے ہمیں جس کا پابند بنایا ہے وہ کیا ہے اللہ کہتے ہیں وما آتا کم رسول تم نے دنیا میں دیکھنا صرف میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جو انہوں نے کیا وہ کرنا ہے بس ساری دنیا کے عمل کے خلاف ہو حدیث صحیح پیارے پیگمبر کا عمل ساری دنیا کے عمل کو رد کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے امام المبیا کے طریقے کو پیارے پیگمبر کے سامان کو نہیں چھوڑ اور رسول سلم نے بھی ہمیں اسی بات کا پابند بنایا ہے سلو کمار میرا نام لےواؤ میرا کلمہ پڑھنے والو اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محبت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی مسید کے امام کو دیکھنا جیسے تمہاری مسیح کا امام پڑھتے ہیں تم نے ویسے پڑھنی ہے نماز نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تم فلاں علامہ کو دیکھنا فلاں پیر صاحب کو دیکھنا فلاں امام صاحب کو دیکھنا فلاں شیخ الحدیث محدث اور مفتی صاحب کو دیکھنا جیسے وہ کرے تم نے ویسے کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا یہ قیامت تک کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ہی اصول اللہ نے مقرر کر دیا آپ رسول اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہتے ہوتے تو کیا پیارے پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے آپ کی نماز کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا ہے وہ اس عمل کو نقل نہ کرتے انہوں نے تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی خاموشی تو نقل کر دی اس کو تو محفوظ کر لیا کہ پیارے پیغمبر نے یہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد خاموشی اختیار کی تھی کچھ دیر کے لیے یہ تو سمجھا انہوں نے اس کو یاد کیا اس کو نقل کیا اس کو محفوظ کیا اور اس سے زیادہ اہم تھی یہ خاموشی اگر پیارے پیغمبر خاموش رہتے ہوتے سورہ فاتحہ اور دوسری سورج کے درمیان سکتا کرتے تو پیارے پیغمبر کے صحابہ نقل کر دیتے اس کو کیوں نقل نہیں کیا کسی نے نہ کسی صحیح سنن سے دنیا میں منقول نہ کسی ضعیف سنن سے اس کا نام و رشان دنیا کے اندر موجود ہے تو جس کا کسی سند میں کسی حدیث میں وجود ہی نہیں وہ عمل مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہو سکتا اسی لیے شیخ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان یہ سخت اختیار کرنا سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری سورج شروع کرنے سے پہلے یہ بدعت ہے یہ پیارے پیغمبر کا طریقہ نہیں صحابہ کا طریقہ نہیں پھر یہ بات تو صحیح نہیں رہی اب اب پھر کیسے کیا جائے مختلف کہاں صورت فادیا پڑے <تصفيق> بعض لوگوں کا خیال ہے کہ आग مقتدی؟ आग کیونکہ رسول اللہ سلم جب کت کرتے تھے نا تو آپ ایک ایک آئےت الگ الگ کر کے پڑا کرتے تھے میں نے پہلے احادیث کو سنائی الحمدللہ رب العالمین آپ یہاں رک جاتے ہیں پھر کہتے الرحمن الرحیم پھر رک جاتے پھر کہتے مالک یوم الدین پھر خاموش ہو جاتے پھر کہتے آت ایک ایک پر رکتے سٹاب کرتے وقف کرتے ہر آئت پر تو بعض علماء کا یہ خیال ہے ہمارے اس دور کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب امام الحمدللہ رب العالمین کہہ کر چپ ہو جائے نا وہ وقف اختیار کرے تو پھر اتنی وقف کے دوران فٹافٹ مختی کو جو ہے نا الحمد رب العالمین پڑھ لینا چاہیے جب وہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر وقف اختیار کرے اس کے وقفے کے دوران مقتدی کو الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے اسی طرح ساری آیتیں جب وہ آیت پڑھ کر وقف کرے تو وقف کے دوران مختوی پڑھ لے میرے بھائیو یہ جو عمل ہے اس عمل پر رسول مکرم کا کوئی فرمان نہیں ہے پیارے پیغمبر نے یہ ہر ہر امام کے وقف کے بعد مختوی کو حکم دیا ہو کہ تم نے امام کے پیچھے پیچھے پہلے امام آئٹ پڑھ لے وہ آئٹ پڑھ کر وقف کرے تو تم نے اس وقف کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پیارے پیغمبر نے نہیں کہا جب امام اللہ ٹھیک ہے یہ سننا طریقہ امام کا یہی ہے یہ جو ہے نا ایک ہی رفتار میں ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ دینی یہ پیارے پیغمبر کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے غلط ہے بالکل رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ایک ہی سانس میں پوری تھا فاتحہ پڑ گئے ایک ہی سورت میں سورج اخلاص پڑ گئے ایک ہی سانس میں فلاں سورت اتنی آئے پڑ دی سورح شمس سورج وئی ایک سانس کے اندر پڑ جانا یہ کوئی نیکی نہیں کوئی کمال نہیں کوئی اچھائی نہیں یہ مخالفت ہے والے امام محمد رسول اللہ اللہ کی سنت کی پیارے پیغمبر کے طریقے کی خلاف ورزی ہے امام المبیا تو ہر آیت کے بعد رکا کرتے تھے اسٹاف کرتے تھے وقف کرتے تھے اچھا اب وقف کرنے کے بعد ہمیں اس جگہ پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ یہ جگہ ہے ادھر پڑھنی چاہیے اپنے عقل سے تو کچھ نہیں نہ کرنا ہم نے ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے ہمیں چاہیے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ اس وقف کے اندر پڑھی جائے گی فاتحہ ایسا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے اور ایسا پیارے پیغمبر کے صحابہ کا عمل اور فرمان بھی ثابت نہیں ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آئما محدثین میں سے محدثین میں سے کسی محدث اور کسی بڑے امام نے یہ رائے یہ قول پیش نہیں کیا تو یہ بات غلط نہیں کہیں نہیں ملے گا آپ یہ بات ہمارے اس موجودہ دور کے بعض علما کی اختراع ہے کہ جب امام وقف کرے تو تم اس وقفے کے دوران جو ہے نا وہ آیتیں وہ پڑھتے جاؤ ساتھ ساتھ جو ہمیں صحیح حدیث سے طریقہ معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے میرے بھائیوں آپ نے پہلے سنی ہے عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن نسائی دار کتنی بہکی کے حوالے سے میں نے ایک حدیث سنائی تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے بلند آواز سے قرار کی وہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ وسلم پڑھتے تھے جو جیسے جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے ویسے ویسے ساتھ ساتھ ہی ساتھ ساتھ ہی ہی پڑھتے تھے اللہ کے نبی پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین اور پیچھے ساتھ ہی پیارے پیغمبر ان کلمات کے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ رہے تھے الحمدللہ للہ رب العالمی وقف کا انتظار نہیں کرتے تھے الرحمن الرحیح اللہ کے نبی بھی پڑھ رہے ہیں پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں الرحیم مالک یوم الدین اللہ کے نبی بھی یہی پڑھ رہے ہیں صحابہ بھی پیچھے مالک یوم الدین ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے جو آیات جو کلمات امام سید مند آدم محمد الرسول پڑھتے تھے وہی کلمات صحابہ بلند آباد سے پیچھے پڑھتے تھے تو محمد الرسول اللہ سلام نے یہ کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قرآن میرے ساتھ منازاد کر رہا ہے میرے ساتھ جھگڑ رہا ہے پوجر ہو رہی ہے مجھے قرآن کی تلاوت میں حل ککڑا اونا فلفا کو قرش کیا تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی جو جو آپ پڑھتے ہیں ہم ویسے ویسے آپ کے ساتھ وہی پڑھتے چلے جاتے آپ نے فرمایا فلاں بے شعد اللہ بران کچھ نہ پڑھا کرو سوائے ام فاتح کے سوائے سورہ فاتحہ کے کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں سنن میں دار کتنی میں سنن نسائی میں یہ حدیث عبادہ ابن ابنت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز واقع ویسی ہو جائے جیسی نماز امام المیا نے پڑھی پیارے پیغمبر کے پیچھے ابو بکر و عمر نے پڑھی عثمان و علی نے پڑھی صلاح و زبیر نے پڑھی پیارے پیغمبر کے صحابہ نے پڑھی جیسا اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر طریقہ کیا ہے فاتحہ کا مقام کون سا ہے پڑھنے کا امام کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ ساتھ, ساتھ طریقہ ہے امام پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ آپ ہاں اگر اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں لیٹ جماعت کھڑی ہو چکی ہے امام سورہ فاتحہ مکمل کر چکا ہے آپ بعد میں آئے ہیں اور آپ شامل ہو گئے ہیں نماز کے اندر تو فاتحہ تو آپ نے پڑھنی پڑنی ہے کیونکہ فاتحہ تو فرض ہے فاتحہ تو نماز کا رکن ہے فاتحہ کے بغیر تو نماز آپ کی ہو رہی نہیں تو پھر کہاں پڑھنی ہے امام جو کرا کر رہا ہے امام بھی کرا کر رہا ہے آپ اپنی فاتحہ مکمل کر لیں اس کرا کے ساتھ ساتھ انتظار نہ کریں اس کے وقفوں کا یا انتظار نہ کریں وہ رکوع سے پہلے جو سختہ ہوگا اس سکتے کا انتظار نہیں کرنا جو سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے پیارے پیغمبر نے جو سکھایا اور جو صحابہ نے سیکھا امام جو پیارے پیغمبر کے پیچھے عمل ہوتا تھا امام پڑھ لینا پیچھے والوں یہاں <تصحیح> ایک الجھن کسی کے سہن میں پیدا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے تو فرمایا ہے <تصحیح> انما جو امام لے تما بھی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی پیروی کی جائے امام کی اقتدا کی جائے امام کے پیچھے پیچھے چلا جائے امام تو اس لیے ہوتا ہے ہے بالکل ہاں بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے امام سے پیر کرنا بھی درست کسی بھی رکر میں امام سے پیر کرنا درست نہیں ہے اور کسی بھی کسی بھی رکن میں امام کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ ساتھ چلنا درست نہیں ہے بلکہ کہاں چلنا ہے امام کے پیچھے پیچھے اس کا کیا مطلب ہے خود امام الانبیاء کی اس حدیث کے اندر سرحد موجود ہے پیارے پیغمبر نے کہا اے را کبرا فکبرو جب امام اللہ اکبر کہہ دے تو مقتدی اس کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اس کے ساتھ اللہ اکبر نہیں کہیں گے جب رکوع رکوع چلا جائے تو مقتدی اس کے کے ساتھ ہی لیے کہنا شروع نہیں ہو جائیں گے جب وہ رکوع چلا جائے گا پھر یہ رکوع جائیں گے امام پہلے رکوع جائے گا یہ بعد میں رکوع جائیں گے اس کے امام رکوع سے سر اٹھا لے گا کھڑا ہو جائے گا یہ امام کے رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہونے کے بعد کھڑا ہوں گے امام اپنا سر سجدے میں رکھ دے گا یہ اس کے بعد سجدے کے لیے جکنا شروع ہوں گے امام سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جائے گا پھر یہ پیچھے اس کا سر اپنا سر اٹھائیں گے امام سلام پھیر دے گا دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام شروع کرے گا تو یہ بائیں طرف سلام شروع کرتے وقت جب امام بائیں طرف کہے گا سلام علیکم یہ دائیں طرف شروع کریں گے یہ ہے امام کی ابتدا صرف ان چیزوں میں ہے محمد ضب رسول اللہ وسلم نے فرمایا صرف ان چیزوں میں امام کی ابتدا ہے میرے بھائیوں یاد رکھنا اس بات کو اگر امام سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں تو اس امام کی ابتدا ہر چیز میں ہر چیز میں نہیں ہے کہ امام امام نے آپ نیچے باندھے ہم نے بھی نیچے باندھنے کیونکہ امام نے امام کی ابتدا کرنی ہے امام چپ کر کے کھڑے ہم بھی چپ کر کے کھڑے ہو جائیں کی امام کی ابتدا کرنی ہے امام جو ہے نا وہ رفل جی دین نہیں کرتا ہم بھی رفلی دین چھوڑ دیں کہ امام کی ابتدا کرنی ہے امام آمین نہیں کہتا ہم بھی آمین کا نہ امام کی ان چیزوں میں اقتدا کرنا حکم دیا ہے امام ال نے نہ امام کی اقتدا کا تصور اس مسئلے کے اندر موجود ہے امام کی ابتدا صرف ان چیزوں میں ہے اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر داخل ہونے میں رکو جانے میں رکو سے سر اٹھانے میں رکو سے سجدے کے اندر سر رکھنے میں سجدے سے اٹھنے میں سلام پھیرنے میں صرف ان چیزوں میں امام نے امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے یہ چیزیں نہ امام سے پہلے کرنی ہے نہ امام کے ساتھ کرنی ہے یہ چیزیں ہیں جن میں ابتدا ہے ابتدا کا مطلب نہ یہ پہلے کرنی ہے نہ ساتھ کرنی ہے جبکہ سورہ فاتحہ اس میں اگر امام نہیں بھی پڑھتا کوئی سورہ فاتحہ تو آپ نے پڑھنی ہے پیچھے ہو آپ نے پڑھنی کیونکہ سورج فاتحہ کی بار بغیر نماز نہیں ہوتی امام اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونے کی بجائے کوئی اور لفظ کر نماز میں داخل ہوتا ہے آپ نے اس کے وہ لفظ نہیں کہنے آپ نے وہ لفظ کہنے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کہے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی کوئی اور لفظ کہہ کر نماز میں داخل نہیں ہونا ان چیزوں میں ابتدا نہیں ہے تو سورہ فاتحہ یہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا یہی پیارے پیغمبر محمد رسول کی سنت امام الانبیاء کا طریقہ ہے تو مقتدی کو ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری نماز امام الانبیاء کے طریقے کے مطابق ہو جائے جو طریقہ پیارے پیغمبر نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد جب رسول مکرم سورہ فاتحہ مکمل کر لیتے اور پڑھتے غیر مفدوب علیہ تو قال آمین اس کے بعد امام الانبیاء آمین کہتے یم بےحا سوتا ہوں اس آمین کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچتے اپنی آواز کو کھینچتے یہ صحیح بخاری شریف کے ہیں صحیح بخاری شریف کتاب السلاب قرآن مجید کے بعد اللہ کی زمین پر امت مسلمہ کی سب سے مسلمہ صحیح ترین کتاب دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک امت مسلمہ امام اللہ کی امت کلمہ پڑھنے والے کتاب اللہ کے بعد میں اللہ کی سب سے مسلمہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے زیادہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے بعد پوری دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری شریف ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے وائل بن حجر رلی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں یہ پیارے پیغمبر اذا جب آپ یہ الفاظ کہتے کالا یمھ تو بے ہاتھ ہوتا ہوں پیارے پیغمبر آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچتے اپنی آواز کو لمبا کرتے بلند کرتے اپنی آواز سنن ابو ابود کی حدیث کے اندر لفظ ہیں یہ حدیث جو, <dışisa> حدیث, حدیث, حدیث, حدیث جو الفاظ یمود و بے یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری, بخاری, بخاری شریف کے اور سنن ابود کے جو الفاظ ہیں یار فا بے حادث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی آواز کو بلند کرتے آمین کے ساتھ آمین آستہ نہیں اب پیارے پیغمبر امام ہیں امام جماعت کروا رہے ہیں امام غیر علیہم علیہ ولیم پڑھتا ہے اور ساتھ بلند سے بلند آواز سے لمبا کھینچ کر آمین کہتے ہے صحیح بخاری ابود ترمزی ابن ماجہ مسلم احمد دار قطنی صحیح ابن خزیمہ دارمی مسلم امام احمد ان کتابوں میں ایک نہیں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اللہ کے فضر سے ایک درجن سے زیادہ احادیث میں آپ کو سنا سکتا ہوں بلند آواز سے آمین کہنے کی ایک درجن سے زیادہ احادیث سنا سکتا ہوں حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جب آمین کہتے مسجد میں پیچھے صحابہ آمین کہتے یر تجو یر تجو مسجد اس سے مسجد نبوی گونج اٹھتی پیارے پیغمبر کی مسجد کے اندر آمین کی گونج ہوتی تھی یہ بھی سنن ابو نبود کی حدیث کے الفاظ ہیں ابن ماجہ میں بھی ہے ابو نبود میں بھی ہیں, ہیں مسلم احمد کے اندر بھی ہیں یار جو بحل مسجد اگر میں بھی اپنے منہ میں آمین کہوں جس طرح جو ہے نا وہ مجھے صرف سنائی دے کسی دوسرے کو سنائی نہ دے ہر بندہ وہ اپنے منہ میں آمین کہے اور دوسروں کو سنائی نہ دے تو ان اس آمین سے کیا مسجد گونج سکتی ہے مسجد گونجی گونج ہی نہیں سکتی گونجے گی کب جب بلند آواز سے آمین کہا جائے گا پھر گونج پیدا ہوگی مسجد کے اندر اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا امن المام میرے امتیوں مسلمانوں امام الانبیاء کی نماز کے طریقے کے متلاشیوں اپنی نماز کو اپنے ہر ہر عمل کو امام الانبیاء کے عمل جیسا بنانے کی کوشش کرنے والوں امن المام رو جب امام آمین, کہے، آمین کہو تمام وافق تعمیر ہومین الملائے کہتے وہ فرا رہو ماں مردمبے ہی جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے سارے گنا ما ہو جائیں امام بھی امین کہتے ہیں تم بھی امین کہو فرشتے بھی اللہ کے فرشتے بھی امین کہتے ہیں وہ بھی مسجدوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں مسجدوں میں حاضر یا نہیں کیوں میرے بھائیوں ہر مسجد کے اندر اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اسی لیے اسی لیے مدینے والے امام سید بلد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا تھوم اور کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرما دیا اسی لیے مدینے والے امام میرے اور آپ کے آکا سید آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا تھوم اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے آپ نے فرمایا من آکال جو ان دو خبیث درختوں سے ان پودوں سے کھائے فلا جو ہماری نماز گاہ کے قریب بھی نہ آئے قریب بھی نہ آئے یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھے آ کر مسید میں نہ آئے ہماری مسید کے قریب بھی نہ آئے, میں آئے مسجد میں ہاں تو دور کی بات ہے مسجد دروازے کے آگے تھوڑی مت گزرے وہ کیوں اس لیے وجہ میں نے نہیں بیان کی وجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے اس کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں تو ان کی بدبو سے ان پیاز اور تھوم کے کچے کھانے کی وجہ سے جو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے وہ ہماری مسجد کے قریب قریب بھی نہ ہماری مسجد کے غریب بھی نہ آئے غریب بھی نہ آئے الفاظ غور کرنا محمد الرسول کے الفاظ ہیں کسی مولوی کے نہیں سنا رہا میرے بھائیوں ہو میرے محترم مزید غور کرنا ذرا ٹھنڈے دل سے پیارے پیغمبر نے کچے تھوم اور پیاز کو کیا کہا خبیص کیا کہا کہ ان دو خبیس درختوں سے جس نے کھا لیا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے اب انصاف سے بتانا خبیس کے لفظ سے کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ چیز تو حرام ہو گئی کیونکہ خبیز تو حرام ہوتا ہے صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا صحابہ نے یہ سوال پیارے پیغمبر کے سامنے کیا اللہ کے نبی آرام ہوما ابو ایوب انصاری کے گھر میں جب امام الانبیاء ہجرت کے بعد تشریف لائے نیچے نیچے موجود ہوتے تھے ابو ایوب انصاری اوپر پیارے پیغمبر کو جگہ دی ہوئی وہ کھانا پیش کرتے تھے کھانا پیش کیا اس میں کچے پیاز اور تھومتے آپ نے فرمایا لے جاؤ میں نہیں کھاتا یہ صحابوں نے پوچھا اللہ کے نبی حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں حرام حرام نہیں ہے لیکن میں ان لوگوں سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم باتیں نہیں کرتے میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبریل سید الملائے کا آتا ہے ان فرشتوں کو اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے انادی میں ان لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں جو تمہارے تم ان سے گفتگو نہیں کرتے اس لیے میں نہیں کھاتا ہاں اگر تم نے کھانے ہیں بمی تو ان کو پکا کر ان کی بدبو مار کے پھر تم کھالو حرام نہیں ہے یہ حرام کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حرام ہو گئے پیاز اور تھوم حرام نہیں ہے لیکن ان کی بدبو مار کے بدبو ختم کر کے بندہ اس کو پکا کر گھی کے اندر تل کر کے بدبو اس کی جاتی رہے کھا کا استعمال کر سکتا یہ انصاف سے بتانا میرے بھائیو پیاز اور تھوم ایک بدبو ہے اس کی اور ایک بدبو ہے سگریٹ اور ہوکے کی ان دونوں بدبو میں سے کون سی بدبو زیادہ گندی ہے اور زیادہ بری ہے سگریٹ کی حکے کی بدبو وہ تھوم اور پیاز کی بدبو سے کئی گنا خلیز کئی گنا گندی وہ بدبو ہے اچھا ایک بندہ حلال چیز ہے تھوم اور پیاز حرام نہیں کیا اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلال چیز کھا لے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا مسجد کے قریب سے قریب سے گزرنے سے بھی امام الانبیاء نے اس کو منع کر دیا اور جو سگریٹ پی لے جو حکا پیتا ہو سگریٹ پینا اس کی عادت ہو وہ مسجد میں آ سکتا ہے کیا اس کی منہ سے آنے والی بدبو سے جو مسجد کے اندر اللہ کی پاک باز مخلوق اللہ کے فرشتے موجود ہیں کہ ان فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی اس کے اس بدبو سے جن کو پیاز کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے کیا ان فرشتوں کو تمباکو کی پیاز سے کئی گنا بدبو سے تکلیف نہیں ہوگی یہ <سؤال> فرشتے اس پر خوش ہوں گے اور خوش احمد کہیں گے اور کہیں گے صاحب مرحبا آپ بڑی اچھی خوشبو لے کر آئے ہو ماشاءاللہ اللہ ہم ہمیں ہمیں بڑی پسند آئیے اور یہ یہ جو ہے نا تمباکو تمباکو چاہے سگریٹ کے اندر ہو چاہے حکے کے اندر ہو چاہے پان کے اندر ہو چاہے کسی بھی چیز کے اندر ہو <سؤال> یہ تمباکو سرے سے ہے <سؤال> ہی حرام <سؤال> تمباکو کیا ہے <سؤال> میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ممبر پر کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں بغیر دلیل کے <سؤال> کچی بات کرنے کا قائل اللہ کی توفیق سے نہیں ہوں تمباکو حرام ہے حرام تمباکو کھانا بھی حرام تمباکو پینا بھی حرام تمباکو بیجنا بھی حرام اس کو خریدنا بھی حرام اس کو بیچنا بھی حرام اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے بہت سی دلیلیں ہیں. میں صرف ایک دلیل دیتا ہوں ایک دلیل یاد کر لیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ شاء آپ کو زندگی میں تمباکو بال اتفاق بل اتفاق صرف میری اکیلے کی بات نہیں یا دو چار ڈاکٹروں اور حکیموں کا کال نہیں ہے بل اتفاق ساری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم عقل والے ڈاکٹر سب کے سب متفق ہیں کہ یہ انسانی صحت کے لیے مزر ہے یہ مدر صحت ہے متفق ہیں اس میں کسی ہندو کسی سکھ کسی یہودی کسی کمسٹ کسی سلیپی کسی ڈاکٹر کا اختلاف ہے اس میں سب کہتے ہیں کہ یہ مجرے صحت ہے صحت کے لیے مجرے ہے یہ بندے کے جسم میں سرطان کی بیماری کا یہ کینسر کی بیماری کا باعث بن جاتی ہے خون کا کینسر بن جاتا ہے پھیپڑوں کا کینسر بن جاتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے کینسروں کی جڑ ہے یہ بنیاد ہے یہ گندی گندی خبیص ملر صحت ہے ساری دنیا کے عقل مند اس بات پر متفق ہے حتیٰ کہ اس کی فیکٹرییاں چلانے والے بڑے بڑے صنعت کار فیکٹریوں کے مالک کروڑوں اربوں روپے سے اس کاروبار کو چمکانے والے وہ بھی ہر پیکٹ کے اوپر لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ خبردار تنباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے لکھا ہوا ہوتا ہے ہر ڈبی کے اوپر یا نہیں آپ کوئی دو روپے والی ڈبی لے لیں اس پر بھی لکھا ہوا ہے سو روپئے والی ڈبی سگریٹوں کی لے لیں اس پر بھی لکھا ہوگا خبردار یہ سو روپئے کے اندر سونا نہیں ڈالا اس کے اندر چاندی نہیں ڈالی ہوئی کہ وہ دو روپے کے اندر تو گندی چیز ڈالی ہوئی ہے اور سو روپے والی ڈبی میں سونا اور چاندی ہے نہیں خبردار اس ڈبی پر بھی لکھا ہوا ہے جو گند وہ دو روپے والی ڈبی کے اندر ہے وہی نجاست وہی غلالت وہی گند اس سو دو سو روپئے والی ڈبی کے اندر ہے اس کے ڈبی پر لکھا ہوا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مجرے بے اتفاق جو خبیز چیز ہے بے اتفاق خبیس ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورت العراف کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں ان صفات میں ایک صفت پیارے پیغمبر کی یہ بیان ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ میرا نبی آیا یو ہلو لاہو مت بات وہ ہر میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے سبھی چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے خبیز چیزوں کو کیا کرنے کے لیے آئے امام المبیا حرام کرنے کے لیے اور اس کو خبیز میں نے کہا تمباکو کو خبیز میں نے کہا اس کو دنیا کے ہر مسلم نے بھی خبیز کہا ہر غیر مسلم نے بھی خبیز کہا اس کو بنانے والوں اور اس پر کاروبار کرنے والوں نے بھی خبیز کہا اس کو ٹی وی نے بھی خبیز کہا اخباروں نے بھی اس کو خبیز کہا یہ سائن بورڈوں پر نیچے آپ کبھی غور کریں یہ سگریٹوں کے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں چوکوں میں ان کے نیچے لکھی ہوتی ہے ایک لائن خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مزر ہے اٹھارہ سال سے کم لوگ اس کے قریب اس کو نہ استعمال کریں کیوں نہ کریں بھائی جو بڑے کر سکتے ہیں جو بڑوں کے لیے حلال ہے وہ چھوٹوں کے لیے بھی اسلام کے اندر حلال ہے یہ کیا قانون ہے بڑوں کے لیے اور قانون چھوٹوں کے لیے اور قانون اسلام کا نہیں ہے یہ تو بات دور چلی گئی میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچا لیں اپنے آپ تو. اس حرام چیز سے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو توبہ کر لے اللہ کے لیے چھوڑ دے کچھ نہیں بگڑے گا کچھ نہیں بگڑے گا کچھ نہیں بگڑے گا بہتری آئے گی نقصان کوئی نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ فرشتے اللہ کے گھر میں آتے ہیں جب امام آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور مختدیوں کو بھی پیارے پیغمبر نے کہا اذا کاغل امام غیر مغلوب علیہ ولی فقولو فقولو آمین او مختدیو نمازیو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں تم, تم بھی آمین کہو تم بھی آمین کہو جس کی یامین امام کی اور فرشتوں کی یامین کے موافق ہو گئی وہ پھر الحم ماتا کرتا فضیرت برآمل اللہ اس کے پچھلے سارے گنا ہی معاف کر دے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گنا ہی معاف کر دے گا تو اب یہ موافقت کیسے ہوگی فرشتے بھی یامین کہتے ہیں امام بھی یامین کہتے ہیں بلند آواز سے کہتا ہے امام بھی یامین ہم بھی بلندا آواز سے کہیں گے تو موافقت ہوگی نا اکٹھی ہوگی اور پھر یہ مسلمہ اصول ہے جب, جب, جب کسی کال کسی کال کا حکم آ جاتا ہے نا حکم یہ اصول ہے گرامر کا یہ اصول ہے فکہ کا یہ اصول ہے تمام اصول فقہ کے ماہرین کا اصول ہے کہ جب کال کا حکم دیا جاتا ہے کسی کال کا حکم دیا جاتا ہے تو کال سے برابر زہر ہوتا ہے بلند آباد سے کہنے کا وہ حکم ہوتا ہے پیارے پیغمبر نے کہا کولو آمین اس کا من بلند آباد سے کہنا ہے نہیں کہنا یا دل میں نہیں کہنا منہ سے نکلنا چاہیے بلند آباز سے آمین کہنا ہے یہ بلند آباد سے کہنے کی دلیل ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح مسلم کی اور آمین آمین سے تقریب ہوتی تھی یہودیوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو تمہارے اوپر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں جتنا حسد تمہارے سلام کہنے پر اور تمہارے امام کے پیچھے امیر کہنے پر جتنا حسد یہودیوں کو ہے اتنا حسد یہودیوں کو تمہارے کسی عمل پر نہیں ہوتا جتنا ساڑ ان دو چیزوں کا ہے تمہارے سلام کہنے کا کیوں سلام کہنے کا سار کیوں ہے بندہ کہتا نا السلام علیکم دس نیکیاں مل جاتی ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات میں تیس نیکیاں مل جاتی ہیں اور اگر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات تو آگے والا بھی کیا دیتا تیس نیکیاں اس کو بھی مل جاتی ہیں یہ تو چپے چپے پر نیکیوں کا ذخیرہ بندہ جمع کر سکتے ہیں اس لیے یہودیوں کو ساڑھ ہے کہ یہ نیکیوں والا عمل ان کو کیوں ملا یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا اور یہ آمین کہنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہودی اس پر کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ایسا عمل کیوں ملا کہ جس عمل کرنے سے ایک مرتبہ عمل کرنے سے ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے مسلمان کو امام کے پیچھے آمین کہنے سے حسد اور ساڑ نہیں ہونا چاہیے یہ تو عمل ان کا ہے یہودیوں کا ہے بہی مانوں کا مسلمانوں اور اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں کا عمل ہے اور میرے بھائیوں یاد رکھنا ہے. اگر میں حدیثیں سناتا کیونکہ نماز کا ہمارا طریقہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں جو ہمارے بھائی ہمارے محترم ہمارے معذد جو لوگ کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے نہیں کہنا چاہیے نہ امام کو نہ مختیوں کو نہ امام اُسی آواز سے کہہ سکے اس کے لیے بھی درست نہیں اور مقتدیوں کے لیے بھی اُن آواز سے کہنا صحیح نہیں ہے یہ جن دلائل کو وہ پیش کرتے ہیں نا ان اگلے جمعے ان میں سے صرف ایک یا دو دلیلوں کی میں حقیقت اور ان کی ساری جو ہے نا وہ انشاءاللہ وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے یہ بات غور کرنا ذرا صرف میں نے اپنے پاس سے ان کی حقیقت کو واضح نہیں کرنا کہ ان کی حقیقت کیا ہے کیا واقع وہ آہستہ پست آواز میں منہ میں سرری آواز میں دل میں آمیر کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہی وہ دلیلے ہیں یا نہیں ہیں ہم پہلے فیصلہ لے لیتے ہیں اپنے بہت بڑے بڑے ہنسی مسلمہ بزرگوں کا جو محقق ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے انصاف کے دامن کو جنہوں نے ساما ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اس عمل کے بارے میں لیجیے سن لیجیے بخاری کی شرح ہے اوم القاری علامہ بدر الدین عینی حنفی بہت بڑے امام گزرے ہیں فکر ہنفی کے اس کتاب کے اندر جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر تیرہ پر اسی طرح امام ابن الحمام جو شرح فتح القدیر کے مصنف ہیں ہدایا شریف کی شرح ہے فقہ حنفی کی سب سے بڑی سب سے مسلمہ سب سے اعلیٰ کتاب وہ الہدایہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس فتح القدیر کے ہر پہلے صفحے پر نو جلدیں ہیں ہر جلد کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے الہدایات کل قرآن لوگوں ہدایہ قرآن کی مانند ہے ہدایہ قرآن کی طرح ہے یہ ہدایات سب سے اس ہدایت کی شرح ہے شرح فتح القدیر نو جلدوں میں اس کی پہلی جلد میں امام ابن الحمام شارے ہدایہ کے شارے بہت بڑے ہلدی بزرگ ہیں پہلی جلد سفر نمبر ایک سو سترہ ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس بیس اور اکیس تک انہوں نے یہ بحث کی ہے اور ابن امیر الحاج سب سے پہلی جو بنیادی کتاب ہے جو ہمارے حنفی بھائی اپنے مدارس میں ابتدائی بچوں کو سب سے پہلے پڑھاتے ہیں اس کتاب کا نام ہے منیت المسلی اس کے بعد جو پڑھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے قدوری اس کے بعد جو پڑھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے شرح وکایا اس کے بعد کنس اس کے بعد اور دوسری کتابیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلی کتاب ہے منیت المسلی منیت المسلی کی شرح ہے امام ابن امیر ابن الہاج رحم اللہ کی انہوں نے اس شرح کے اندر لکھا ہے اور اسی طرح امام تہاوی نے در مختار کی شرح میں لکھا ہے اور اسی طرح مولانا عبدالحق دہلوی انہوں نے مشکات کی شرح ہے اللماعات, اللماعات شرح و مشکات فارسی زبان میں لکھی ہے انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آمین بال جہر اونچی آواز سے بلند آواز سے غیر سن کر ملدینوں کا آمین کہنا یہ سنت ہے محمد رسول اور یہ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی بہت بڑے محدث منصف محقق عالم دین ہیں حنفیوں بزرگوں کے مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی تعلیق المجد شرح معتا امام محمد امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جو محتاط ہے اس کی شرح ہے تعلیق المجد تین جلدوں میں چھپی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر مل سکتی ہے آپ کو اس کے صفحہ نمبر 103 پر پہلی جلد میں صفحہ نمبر 103 پر ان کے الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں الاف انہرا کبھی انصاف یہ ہے کہ آمین بل کہنا یہ دلیل کی حیثیت سے زیادہ طاقتور اور زیادہ کبھی موقع اور ان کی کتاب ہے سیا مرقات کی شرح کی شرح ہے سیا اس سیا کے اندر جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر چھیالیس پر یہ ان کا ان کا قول ہے غور کرنا کہتے ہیں لقد تف نا کما تم سنی تر اجمائی نہ جس طرح تم نے اس بیت اللہ کا تواف کیا ہے ہم بھی اس دنیا کا اور بیت اللہ کا کئی سالوں تک تواف کرتے رہے کئی سالوں تک ہم گھومتے رہے ان مسائل کی تلاش میں ڈھونڈ میں ان کے اندر انصاف تک پہنچنے میں کہتے ہیں بعد ولیم آنے ہم نے بڑا غور و فکر اور بڑی گہرائی کے اندر جانے کے بعد ہم نے کیا پایا ہمیں کیا حاصل ہوا کہتے ہیں انل کولا بل جہرے بےآمینہ ہوا صاحب کہ بلند آواز سے آمین کہنے والی بات یہی زیادہ صحیح ہے کہتا تھا کہ کئی سالوں کے دور دھوپ کا غور و فکر کرنے کا علم کی گہرائیوں کے اندر اترنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا یہی محمد الرسول اللہ کی سنت اور یہی زیادہ صحیح کہ اور مولانا رشید احمد گنگوی ان کا فتوا ہے فتوا رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگو بڑے معروف عالم ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں کہتے ہیں آمین بل جہر والے کو ملامت نہیں کرنی چاہیے جو بلند آباد سے آمین کہتا ہے اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے کیوں کیونکہ وہ حدیث پر عمل کر رہا ہے وہ جو آمین بل جہر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے حدیث پر عمل کرتا ہے اور جو حدیث پر عمل کرے کیا مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنے والے کو ملامت کرے اس کو غلط کہے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی کتاب گنیات طالبین موجود ہے دنیا میں چھپی ہوئی ہے مل سکتی ہے آسانی سے ہر جگہ گنیات طالبین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کا قول ہے ان کے الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں کہ وزرو علا موز اس سجود و جہرو بل نمازی کا سجدے والی جگہ پر دیکھنا اور آمین کو بلند آواز سے کہنا یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے پیارے پیغمبر کی یہ سنت ہے نمازی کا اپنی نماز میں کہاں دیکھتے رہنا سجدے والی جگہ پر دیکھتے رہنا اور بلند آواز سے کارات کرنا بلند آواز سے آین کہنا یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے یہ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے پاس سے ہوئی اپنی باتیں بنا رہا ہوں یہ حوالے اللہ کے بدل سے میرے پاس موجود ہیں اگر حوالہ نہ دکھا سکوں تو میں مجرے اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیوں اس طرح کے اور بھی میں اللہ کے فضل سے کئی حوالے آپ کو دکھا سکتا ہوں ہمارے ہنسی بڑے بڑے علماء منصف انصاف کے ترازو کو پکڑنے والے وہ اس بات کے قائل ہیں ان حادیث کو سامنے رکھ کر جو حادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ مقتدی کے لیے بلند آواز سے آمین کہنا ہی محمد الرس اللہ کی سنت ہے پیارے پیغمبر نے آمین کہا ہے اور پیارے پیغمبر نے کہا بھی ہے اور کہنے کا حکم بھی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عزیز بھائیو جیسا کہ آپ سب اللہ کے فضل سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اس ملک پاکستان میں حالت جنگ کے اندر ہیں حالتیں جنگ میں ہیں اور یہ جنگ پاکستان کے اسلام کے اور جہاد کے تمام دشمنوں کی ہم پر مسلط کردہ جنگ ہے جن کو نہ جہاد دنیا میں ہزم ہوتا ہے نہ اسلام ہزم ہوتا ہے نہ یہ دنیا میں چھوٹا سا ملک ملک پاکستان ان کی جو ہے نا وہ ان کو ہضم ہوتا ہے یہ دنیا کے بڑے بڑے شیطان انہوں نے ملک پاکستان کو اس وقت میدانی جنگ بنایا ہوا ہے وہ شمالی وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں قبائلی علاقوں میں اور اسی طرح یہ اپنا بلوچستان میں کراچی میں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اس جنگ کو بڑھکانے اس جنگ کے شولوں کو آپ کو تیز کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہ ظالم کون ہیں یہ امریکہ بھی انڈیا بھی اسرائیل بھی یہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے تین شیطان ہے اس دور کے سب سے بڑے بڑے اس دور کے فرعان اور شیطان یہ شیاطین نے خلاطہ ان کی مسلط کی ہوئی جنگ ہے جو اس وقت جو جس میں یہ قبائلی علاقے بھی جل رہے ہیں بلوچستان بھی جل رہا ہے کراچی بھی جل رہا ہے اور بہت سے علاقے اور وہ اس آگ کو پنجاب کے اندر لانا چاہتے ہیں وہ اس آگ کو کہاں لانا چاہتے ہیں پنجاب میں کس ذریعے سے لانا چاہتے ہیں خانہ جنگی کی صورت میں جس طرح کی خانہ جنگی ان پاکستان کے دشمنوں نے وہ قبائلی علاقوں میں مالاکنڈ میں اور یہ سواد کے اندر شروع کروائی ہوئی ہے ایسی خانہ جنگی یہ دنیا کے دہشت گرد یہ یہ درندے وہ پنجاب کے اندر ایسی خانہ جنگی شروع کروانا چاہتے ہیں اور اس خانہ جنگی شروع کروانے کے لیے انہوں نے پہلا وار کیا ہے ڈاکٹر سرفراز نئی کے اوپر خود کو شملہ کروا کے آپ یہ مت سمجھیں میرے بھائیو وہ ملک کے ہمدرد نہیں وہ ملک کے دش وہ ملک کے خیر خاں نہیں ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ صرف طالبان کا کام ہے طالبان نہیں طالبان کے نام پر امریکی اسرائیل کے اور انڈیا کے گر خرید ایجنٹوں کا کام ہے جو طالبان کا نام استعمال کر رہے ہیں ان کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے امریکی ایجنٹ ہیں امریکی خریدے ہوئے وہ امریکہ کے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ان کے پالتو لوگ ہیں جو اس طرح کی کر کاروائیاں کرتے ہیں بے گناہوں پر خود کچھ حملے کر کے ان کو قتل کرتے ہیں یہ یہ مسلمان مسلمان ایسا عمل کرنے کو جو ہے نا وہ حلال نہیں سمجھ سکتا نہ مسلمان ایسا عمل کر سکتا ہے مسلمان, مسلمان ایسا عمل نہیں کرتا نہ مسلمان کا اسلام اس کو یہ دیکھ دیتا ہے کہ وہ ایسی کاروائیاں سر انجام دے مسجدوں کے اندر آ کر وہ برود پھاڑ دینا نمازیوں کا قتل عام کرنا قسم سمے اللہ کی مسلمان نہیں سوچ سکتا یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا مسلمان ایسا کام نہیں کرتے اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت کی ہے قسم اللہ لا پی مام المبیا نے کہا کوئی مسلمان آدمی مسلمان آدمی اپنے ہتھیار کا منہ بھی کسی مسلمان کی طرف نہیں کرے گا چلانا تو دور کی بات ہے مسلمان پر ہتھیار استعمال کرنا یہ بڑی بات, بات ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی کلمہ پڑھنے والے کی طرف اپنے اسلحہ کا روخ کرنے کی بھی جان نہیں دیتا ہے جو اسلام یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف کلمہ پڑھنے والے بندے کی طرف اپنے اسلحہ کا رخ کیا امام المبیا کہتے ہیں وہ ہمیں سے نہیں ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے ابھی اس نے کسی مسلمان پر حملہ نہیں کیا کسی مسلمان پر خود کو دھماکہ نہیں کیا کسی مسجد میں آ کر بارود نہیں پڑا اس امریکیوں یہودیوں ہندوؤں کے ایجنٹوں نے نہیں وہ وہ صرف اشارہ کر رہا ہے پیارے پیغمبر کہتے ہیں یہ اشارہ کرنے والا ہمیں ہم سے نہیں ہے میرا محمد کا اس مسلمان کی طرف اصلے کا اشارہ کرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مسجدوں میں آ کر برود اکھاڑنے والے یہ جمعوں میں آ کر خود کو دھماکے کرنے والے یہ علماء کو قتل کرنے والے یہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے یہ امریکہ کے اسرائیل کے یہ یہودیوں کے یہ ان بے مانو فلیبیوں کے ایجنٹ ہیں ایجنٹ جو آگ لگانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے ان کا منہ کڑا ہوا انہوں نے یہ ایک ہتھیار استعمال کیا تھا کہ ایک بندے کو قتل کیا جائے خود کو دماغی کے ذریعے یہاں پھر مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی مسجدوں پر ایک دوسرے پر مدرسوں کے حملوں پر یہ آگ بڑھ کے گی تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ان کو کامیابی نہیں ملی لیکن وہ ظالم اس ایک بار کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے ابھی وہ, ابھی وہ حملہ کرنے والے ہیں کسی بہت بڑے مزار پر کسی بہت بڑے مزار پر بہت بڑا حملہ کرنے والے اور الزام لگانے والے ہیں کن پر طالبان پر کہ یہ تالبان نے آ کر اس مزار کو اڑا دیا اس قبر کی بدرت کی توہین کر دی کرنے والے کون امریکہ اسرائیل ہندوستان کے ظالم یہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے عوام کے امن کے دشمن پاکستانی لوگوں کے لہو کے پیاس سے یہ ظالم وہ یہ, یہ یہ یہ اب راستے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ایک بار تو ہمارا خالی چلا گیا آگ نہیں لگی امن خراب نہیں ہوا کتنا بھارت کا ماحول نہیں شروع ہوا ہم اس سے بڑا حملہ کسی مزار پر کسی دربار پر کر کے اس کو تباہ کر کے وہاں لوگوں کو قتل کر کے ہم اس آگ کو جو ہے نا بڑھتا ہم حکومت کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو عقل کے ناخن ان امریکیوں یہودیوں ہندوؤں کے ایجنٹوں کے ہاتھ پکڑو ان کو روکو جو آگ لگانا چاہتے ہیں ملک کے اندر فرقہ واریت کی لانت کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں فرقہ واریت کی آگ کے اندر مسلمانوں کو جھونکنا جلانا چاہتے ہیں ان کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے ہماری ایجنسیوں کا یہ کام ہے فریضہ ہے تو ایسے ایسے لوگوں کو, کو پکڑیں تو میرے بھائیوں ہم نے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے ایسے کسی عمل میں انشاءاللہ شریک نہیں ہونا ایسے کسی عمل کی حوصلہ افزائی کبھی بھی نہیں کرنی اپنا ہتھیار اپنا تلوار تیر کسی چلانا تو دور کی بات, بات ہے کسی مسلمان کی طرف سہچنا بھی اس کو حلال نہیں سمجھنا بالکل یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لئے اللہ اللہ لیے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو ان کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس کے اندر مجاہدین چل رہے ہیں جہاں جہاد کی دعوت کھلے عام پھیل رہی ہے جہاں لوگ جہاد کو لے کر جہاد پر کھڑے ہیں یہ واحد ملک ہے اور اس ملک کے اندر سے جہاد کو جہادیوں کو مٹانے کے لیے یہ فرقہ واریت کو ہوا دے کر فرقہ واریت کو فساد پھیلانے کے لیے پھیلانا ضروری ہے تاکہ ان کے جہاد کو روکا جائے ان کو آپس میں لڑایا جائے ان شاء ہم آپس میں لڑیں گے اور ان شاء اللہ مسلمانوں کو ان شاء فرقہ واریت کی لالت کو اس ملک کے اندر انشاءاللہ ہم فروغ پانے نہیں دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ نہیں اس کام کو ہونے دیں گے اور ہماری جنگ انشاءاللہ ہندوؤں کے خلاف جاری رہے گی یہودیوں کے خلاف جاری رہے گی امریکی کتوں کے خلاف انشاءاللہ ہمارے حملے جاری رہیں گے نظارموں کو چھوڑیں گے نہیں اور کلمہ پڑھنے والے کے خلاف لڑیں گے نہیں انشاءاللہ الرحمان تو یہ ایک اعلان ہے اگلا اللہ رسول یہ بھائی نے سوال لکھا ہے گزارش ہے کہ طلاق بذریعہ عدالت اکٹھی تین عدد جائز ہے اگر اکٹھی تین عدد طلاقیں عدالت کے ذریعے ہو جائیں اور ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد اگر مرد اور دوبارہ راضی ہو نکاح کے لیے تو اس کے لیے شرع احکامات کیا ہیں اور اس کا کفارہ کیا ہے مہربانی کر کے تفصیل سے بتائیے عزیز بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکٹھی تین سلاقیں دینا عدالت کے ذریعے ہوں یا یونین کونسل کے ذریعے ہوں یا بذات خود ہوں جائز نہیں ہے حرام ہے, ہے اکٹھی تین سلاقیں دینا عدالت کے ذریعے دے یا یونین کونسل کے ذریعے دے یا ویسے ہی لے کر بھیج دے اسٹام پر حرام ہے حرام ہے اکٹھی تین طلاقیں دینا دلیل اس کی دل کیا ہے سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے صحیح حدیث ہے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر فرمایا لوگوں کے درمیان لوگوں کو اکٹھا کر کے بے کتاب اللہ وانا بینا ادہ میری موجودگی میں کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تم نے تماشا بنایا ہوا کتاب اللہ کو میری موجودگی میں محمد الرسول وسلم کی موجودگی میں کتاب اللہ کو تماشا بنا لی ہے تم نے کھیل بنا لیے کیا معلوم ہوا ہے صدیث ہے کہ ایک ہی مرتبہ کٹھی تین تلاقے جڑ دینا جس طرح لوگ اندھا دھوندے جڑ دیتے ہیں اور یہ جاہل گدے بیچارے یہ اسٹام فروش تین ہی جڑ کر دے دیتے ہیں اس کو لے کر اسٹام پر اور یہ عدالتیں کہتی ہیں چلو تین ہی جڑ دو اس کو یہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق تماش ہے تماشہ ہے یہ دین کا امام اللہ بھیا نے اس کو دین کا مذاق اور دین کے ساتھ تماشہ کتاب اللہ سے تماشا کرار دیے اور جو چیز دین کا مذاق ہو کتاب اللہ کے ساتھ تماشہ ہو وہ کام حلال ہوگا وہ کیسے حلال ہوگا حرام ہے اکٹھی تین سلاکیں دینا اسلام کے اندر حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن،, لیکن،, لیکن،, لیکن اگر کوئی اکٹھی تین تلاقیں دے لیتا ہے تو وہ واقعہ ایک طلاق ہی ہوتی ہے اسلام میں اکٹھی تیر دینے کے باوجود واقعہ کتنی ہوتی ہے ایک اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل صحیح مسلم شریف کتاب الطلاق باب و اطلاق اطلاق اس باب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں کانت طلاق و اللہ رسول اللہ وسلم و ابھی و خلافت ہے عمارا سلاک و طلاق واحدہ تن رسول اللہ وسلم کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں تک اکٹھی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں کتنی شمار ہوتی تھیں کتنی شمار ہوتی تھی اکٹھی تین طلاقیں ایک کہاں ہے حدیث یہ صحیح مسلم شریف میں کسی کچی پکی روٹی میں نہیں صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا یا کسی نے بعد میں مکمل کرنا ہے ہو گیا تھا آپ کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے نہ قیامت تک کسی پر اترنی ہے تو جو دین پیارے پیغمبر کی زندگی میں تھا قیامت تک وہی دین رہنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا تین طلاقیں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تین طلاقیں کتنی تھیں ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں تک تین طلاقیں کتنی ہوتی تھی ایک اچھا غور کرنا تھوڑا سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں دیکھا انہوں نے کہا یہ ہیں اسی حدیث کے اندر صحیح مسلم میں کہ لوگوں کو اللہ نے جس موقع جس مسئلے میں سوچو بچار کا موقع دیا تھا نا لوگوں نے اس میں جلد بازی کی ہے کیوں نہ ہمیں پر چینوں نافذ کرنے مسئلہ یہی تھا جو جس طرح پہلے میں نے ازیب سنائی ہے نا کہ اکٹھی تین طلاقے دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتاب اللہ سے تماشا اور مذاق قرار دیا تھا حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ پھیل چکا تھا عوام الناس کے اندر یہ اکٹھی تین تلاقے جڑنے والا عمل لوگ روکنے کے باوجود بعض نہیں آتے تھے اور یہ عمل کیا تھا کتاب اللہ سے مذاق تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کتاب اللہ کے مذاق والے عمل سے روکنے کے لیے بطور سزا بطور تاذیر یہ قانون بنا دیا تھا تاکہ لوگ اس گندے عمل سے باز آ جائیں یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو ایک مرتبہ میں تین دے گا نا میں اس کی چین ہی بنا دوں گا اس کو رجوع کرنے نہیں دوں گا مقصد کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کا تاکہ لوگ تین تلا ایک ہی مرتبہ دینے سے کیا آ باز آ جائیں اس گندے عمل کو چھوڑ دیں کتاب اللہ کا مذاق نہ اڑائیں،, اڑائیں مجرم گناگار نہ بنیں اللہ کے باغی نہ بنیں انہوں نے بطور سزا تین طلاقوں کو تین ہی بنا دیا اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جو تین طلاقوں کو تین بنایا یہ شریف فیصلہ تھا ان کا کیا شریعت پیارے پیغمبر کی زندگی میں ناقص تھی حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے دو سالہ دور خلافت تک جو چلتا رہا وہ شریح حکم تھا یا نہیں وہ شریع حکم تھا نا پیارے پیغمبر کے دور سے لے کر عہدے رسالت سے لے کر خلافتے فاروقی کے ابتدائی دو سالوں تک جو چلتا رہا شریعت کا تو وہی فیصلہ تھا نا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا یہ تاجیری تھا شریف فیصلہ شریف اتوا نہیں تھا ایک غلط کام سے روکنے کے لیے بطور سزا یہ قانون بنایا تھا شریعت نہیں تھی وہ اگر چند منت کے لیے بے فرد محال ہم مان لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ شریف تھا یہ فیصلہ کیا تھا تو پھر میں سوال کرتا ہوں جواب آپ نے دینا ہے وہ جو فیصلہ پیارے پیغمبر کے دور میں چلتا رہا وہ کیا بنے گا پھر جو ابو بکر کے دور میں چلتا رہا وہ کیا بنے گا پھر جو فاروق اعظم کے ابتدائی دو سالوں تک چلتا رہا وہ کیا بنے گا اس کی کیا حیثیت ہوگی شریف ایسا تو ہو گیا عمر والا اور جو پہلے چلتا رہا وہ کیا ہو گیا غیر شریح ہے وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو چلتا رہا وہ غیر شریح ابو بکر کے دور میں چلتا رہا وہ غیر شریف عبر فروغ کے ابتدائی دو سالوں کا جو چلتا رہا وہ غیر شریح اور جو, جو ابو عمر نے بعد میں نافذ کیا وہ شریح ہو گیا کیسی عجیب بات ہے حضرت عمر رضی اللہ نے بطور سزا ایک غلط کام سے روکنے کے لیے یہ قانون شریعت تبدیل انہوں نے نہیں کی تھی نہ ان کو شریعت تبدیل کرنے کا حق تھا نہ اختیار تھا نہ وہ سوچ سکتے تھے نہ وہ ایسا کام کر سکتے تھے شریعت کی تبدیل کرنے والا انہوں نے بطور سزا کیا تھا بطور شریف فیصلہ یہ نافذ نہیں کیا کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے انفی بھائی کہتے ہیں حضرت عمر کے فیصلے کے بعد جمع ہو گیا سو فیصد غلط ہے کوئی جمع نہیں ہوا حضرت عمر کے دور میں اس فیصلے کے خلاف فتوا دینے والے سیابا موجود ہے حضرت عثمان کے دور میں اس فیصلے کے خلاف فتوا دینے والے سیابا ہر دور میں آج تک موجود رہے ہیں کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اس, اس عمر کے تعزیری فیصلے پر عمر رضی اللہ عنہ کے تعزیری سزا کے فیصلے پر اجماع کبھی کسی دور میں نہیں ہوا جو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے کذاب ہے جوٹا ہے جھوٹا جھوٹا ہے, جوٹا ہے کون کون تھے حضرت عمر کے اس قانون بنانے کے بعد بھی جو اس قانون کے خلاف شریعت کے مطابق فتوا دیتے تھے اگر آپ نے ان کے نام دیکھ رہے ہیں تو علامہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے علام الماقعین اس میں انہوں نے صحابہ کے نام درج کیے ہیں بڑی تفصیل لکھی ہے ان کی اسناب لکھی ہیں کہ کون کون صحابہ تھے جو حضرت عمر کے تعزیری فیصلے کے خلاف اس دور میں بھی فتویٰ دیا کرتے تھے باقی رہ گیا طلاق جو ہوتی ہے عدالت کے ذریعے عدالت جب ڈگری جاری کر دیتی ہے نا تو وہ طلاق نہیں ہوتی وہ کھلا ہوتا ہے کھلا وہ کیا ہوتا ہے کھلا طلاق کیا ہوتی ہے مرد خود طلاق دے اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے کھلا کیا ہوتا ہے عورت کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی مجھے طلاق دے وہ کہتا ہے جو میں نے حق میر دیا تھا واپس کر دے اور میں دے دیتا ہوں یا وہ طلاق نہیں دیتا کہتا میں نے نہیں دینا میں نے طلاق نہیں دینی وہ عدالت میں چلی جاتی ہے کہ مجھے طلاق لے کر دو اس میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ عدالت اس کو طلاق دے دیتی ہے تو یہ طلاق نہیں ہوتی یہ کھلا ہوتا ہے کھلا کھلا نکاح ہوتا ہے کھلے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کھلے سے کیا ہو جاتا ہے نکاح فص ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے طلاق کی عدت تین حیض ہوتے ہیں تین حید تک وہ رجوع کر سکتے ہیں طلاق دینے والا خلا کی عدت ایک حید ہے ایک حیض خلا کی عدت کتنی ہے ثابت بن کیماک بن رضی اللہ عنہ ان کی بیوی نے کھلا لیا ان سے خدا ابو دابود کے اندر حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا جبکہ طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے تین حیض اچھا ایک حیر تین حیر ہے اگر ایک بندرے دیلی بندرے دیلی تین ہے تین حیض گزر گئے عورت آزاد ہو گئی ہے اس کا آگے دوسری جگہ, جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے اسلام میں کھلے کے بعد ایک حیض ختم ہو گیا تو عورت آزاد ہے اس کا آگے دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے شراک کی صورت میں اگر تین حیض ختم ہونے سے پہلے پہلے سلو ہوتی ہے تو بغیر نکاح کے ان کا رجوع ہو سکتا ہے سلو ہو سکتی ہے اگر تین مہینے گزرنے کے بعد تین ہیل ختم ہونے کے بعد سلو کا موقع بنتا ہے تو دوبارہ اسی مرد کے ساتھ نئے سرے سے نکاح ہو گئے ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور خلے کی صورت میں خلے کی صورت میں وہ جس نے خلا دیا ہے جس سے خلا لیا ہے اس کے لیے عزت کوئی نہیں رجوع تو نہیں کر سکتا لیکن دوبارہ اگر اس بیوی کو بسانا چاہتا ہے تو بیوی کی رضامندی کے ساتھ اس کے ولی کی اجازت سے دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے مختلف سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اور اگر اس نے کسی دوسری جگہ پہ نکاح کرنا ہے تو ایک حل کے بعد کر سکتی ہے اسے پہلے نہیں چار سنتیں پڑھنی لی تھی تین پڑھ لیں اب سیدہ صاحب کرے گا ایک رکھد ادا کرے گا بھائی اگر اس کو یقین ہو گیا کہ میں تین پڑھیاں تو ایک رکٹ پڑھ کر پھر سیدا صاحب کرے گا بعد میں ایک رکت پڑھ کر بعد میں سیدا صاحب کرے گا فرض نماز کے بعد امام اجتماعی دعا مانگتے ہیں قرآن سے بتائیں وہ اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے پیارے پیغمبر کی زندگی میں صحابہ کی زندگیوں میں کوئی ثبوت نہیں ہے اجتماعی دعا کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد امام دعا کرے اور پیچھے والے آمین آمین کیسے چلے جائیں نماز فرضی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے امام کو بھی مانگنی چاہیے ہر بندے کو اپنی اپنی دعائیں مانگنی چاہیے لیکن یہ اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تحجد کی اذان پڑھنی چاہیے جی ہاں بھائی تحجد کی اذان ثابت ہے پیارے پیغمبر کی زندگی میں فجر کی دو اذانیں ہوتی تھی پہلی اذان حضرت بلار رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اور دوسری اذان حضرت عبداللہ بن مختون کہا کرتے تھے فجر کی دو ازانیں ہوتی تھیں ایک رات کی تاجر کی اذان ہوتی تھی اور دوسری فجر کی اذان ہوتی اگر وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے دوبارہ گر جائیں تو کیا وضو جائز ہے دو صورتیں ہیں اگر بیماری ہے بندے کو اس کے گرتے ہی رہتے ہیں پیشاب کے قطرے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا نماز کے وقت میں بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اتنا وقت بھی تو اس کو معاف ہے وہ ایسی نماز پڑھ لے انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا بیماری نہیں ہے تو پھر اس کا وزو ٹوٹ گیا اس کو اپنا کپڑا بھی دھونا چاہیے استجا بھی کرنا چاہیے دوبارہ وزو کر کے نئے سرے سے نماز شروع کرنی چاہیے نماز کے بعد اذکار کر کے اپنے جسم پر پھونک مارنا بھئی یہ ثابت نہیں ہے پھونک مارنا صرف ایک موقع پر ثابت ہے پیارے پیغمبر رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر اللہ کلوز بربل فلا برب بربن یہ تین صورتیں پڑتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے پھونک دیتے اپنے چیرے پر سر پر بازوؤں پر پیڑ پر کمر پر ٹانگوں پاؤں تک جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا سر جگہ پر پھیر دیتے یہ عمل تین مرتبہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ چوبیس گھنٹوں میں اس وقت ثابت ہے ہاتھ پھیرنا باقی کوئی دعا پڑھ کے کوئی وظیفہ پڑھ کے پھونک مار کے جسم پر ہاتھ پھیرنا امام ماما لمبی آ ثابت نہیں ہے. اگر عورت حیض سے یا حاملہ حیض سے ہے یا حاملہ ہے تو طلاق دینے کی کیا صورت ہے بھائی حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے عمر کو بلایا عمر کو بلایا رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا مرحو ہو سر اس کو حکم دے عبداللہ بن عمر کو حکم دے اس کو رجوع کرے اسے یہ حیض کی حالت میں طلاق دینا خلاف سنت ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہے حرام ہے نجائز ہے اس کو کون رجوع کرے ہاں اگر نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو ایسے توہر میں طلاق دے جس میں اس کے قریب نہیں گیا تعلقات قیام نہیں کیے اس طور میں طلاق دے گا تو پھر طلاق صحیح ہے ورنہ یہ حیض کے اندر طلاق صحیح نہیں ہے لیکن اگر کوئی حیض میں طلاق دے لیتا ہے تو واقعہ ہو جاتی جا ہے وہ شمار ہوگی وہ شمار ہو جائے گی جائے اور حمل کی حالت میں طلاق دینا تو صحیح ہے حمل کی حالت میں طلاق دینا صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے کے اندر فرمایا قرآن میں وہ اولاحمال اجل و حملہ ہُننا حمل والیاں ان کی عدت کیا ہے وضع حمل یہ عدت کب ہوگی طلاق ہوگی تو ہوگی نا حمل والیوں کی عزت تو ہم معلوم ہوا حمل والی کو طلاق صحیح ہے سنت کے مطابق کیا ہو سکتی ہے حمل والی کو طلاق یا حمل والی کو طلاق سنت کے مطابق ہوتی ہے یا ایسی عورت کو جو توہر کی حالت میں ہو اور اس توہر کے اندر خامد اس کے پاس نہ گیا ہو اس میں ایک مرتبہ طلاق کہہ ہے تو تب سنت کے مطابق طلاق ہوتی ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے سورج اخلاق بھی پڑھنی چاہیے فلک بھی پڑھنی چاہیے ورناس بھی پڑھنی چاہیے مرتبہ کھونکنا نہیں ہے کیا نماز سے تین یا چار گھنٹے پہلے لہسن یا پیاز استعمال ہو سکتا ہے بھئی اگر منہ کی بدبو ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے اگر بدبو مسلسل آتی رہے نماز کے وقت تک تو نہیں کھانا چاہیے مار کر کھا لیں اس کو نمک کے ساتھ اچھی طرح دھو کر اس کی بدبو مار کے کھا لیں اگر اذان اگر انسان اذکار کرتے وقت بھول جاتا ہو وہ تصویر استعمال کر سکتا ہے بھئی تصویر استعمال کرنے سے بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے بد آتحت تصویر استعمال کرنا پیارے پیگوں نے انگلیوں پر گرنے کا حکم دیا ہے انگلیوں پر گرنے کی عدت بنائیں انشاءاللہ نہیں بھولتا بندہ انگلیوں پر گرنے سے نہیں بھولتا نہیں بھولتا جو گننے کا طریقہ ہے عربوں کا وہ یہ ہے اس طرح گنتے ہیں ایک یہ انگلی بند کر لی درمیان میں رکھ لی ہاتھ کے ایک دو تین یہ چار کھڑی کر لی پانچ چھٹی واقعی یہ کھڑی ہوگی اور یہ ادھر آ جائے گی آگے درمیان سے پہلے ادھر لگی تھی دو پر یہ چھ لیے یہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ ادھر لگی ہے یہ کیوں ادھر لگی ہے اس لیے ادھر لگائی ہے تاکہ یاد رہے کہ یہ گنتی دو نہیں ہے کتنی ہے چھ اچھا ساتویں لیے یہ ادھر رکھنی ہے اور یہ کھڑی کر لینی ہے پھر آٹھ پھر نو اور یہاں پر یہاں پر انگوٹھا یہاں پر لگانا یہ دس باقی اسی طرح گنتے رہنا ہمیشہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو یہ بیس 20 پر یہ انگوٹھا ادھر لگانا درمیانی گرا پر ہو گئے پھر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو پھر یہاں پر یہاں پر رکھ لینا یہ تیس ہو گئے پھر یہ انگوٹھا یہاں پر رکھ لینا یہ چالیس ہو گئے پھر یہاں پر رکھ لینا یہ پچاس ہو گئے گننا ان تینوں گڑیوں سے ہی ہے بس یہ گرے ادھر, ادھر یاد رکھنی ہے آپ نے گزشتہ جمعہ میں ابو رضی اللہ انہوں کی روایت سے استثال کیا کہ خاموشی منہ میں پڑنے کے خلاف نہیں مگر حدیث میں الفاظ ہیں یا رسول اللہ کا تک اے اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں اس کا تو کا آپ سکوت فرماتے ہیں جبکہ قرآن میں خاموشی کے لیے الفاظ ان سے تو آئے ہیں بھائی استم اور ان سے تو تجمو اور, اور ان سے تو دو لفظ آئے ہیں استمو اور ان سے تو اور اس کو تو سب کا ایک ہی معنی ہے عربی کوئی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں یہ اسکات انسات اور یہ سب ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں یا فرض نماز کی جگہ سے ہٹ کر سنتے ادا کرنی چاہیے یا اسی جگہ پڑھنی ہی افضل فضل ہے بھائی سلام پھرنے کے بعد بغیر کوئی ذکر کیے ہوئے اور بغیر یا بغیر کسی سے بات کیے ہوئے فرضوں کا سلام پھرنے کے بعد ذکر کرنے کے بغیر یا کسی سے بات کرنے کے بغیر اسی جگہ پر سنتے پڑھنا حرام ہے جائز نہیں ہے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کوئی اذکار بھی نہیں کیے کسی سے بات بھی نہیں کی اسی جگہ پر اٹھ کر سنتے خڑی, کر کے سنتے کھڑا ہو کر پڑھنے لگ گیا یہ حرام ہے اگر اس نے ذکر بھی نہیں کیے کسی سے بات بھی نہیں کی سنتے پڑھنا چاہتا ہے فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر پڑھے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر وہ جس جگہ پر بیٹھا ہے فرض پڑھ کر اس نے کچھ اذکار پڑھ لیے ہیں یا کسی سے ساتھ والے سے کوئی بات کر لی ہے تو اسی جگہ پر جہاں اس نے فرض پڑے ہیں اسی جگہ پر سنتیں پڑھنا جائز ہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر سنتیں وہ ہٹ کر پڑے گا اس جگہ سے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ جہاں جہاں جس جس جگہ پر نماز پڑے گا وہ ساری جگہ قیامت کے دیں اس کے لیے گواہی دیں گی بریلوی حضرات کے کیا عقائد ہیں نیل ان کے جنازے میں شمولیت کرنی چاہیے بھائی جس کے عقیدے میں شرک ہو وہ بریلوی ہو وہ دیوبندی ہو وہ اہل حدیث ہو <سؤال> اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے جس کے عقیدے میں شرک ہے شرک اکبر کا مرتکب ہے وہ اہل حدیث ہو وہ کوئی ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کیا بے نمازی محلے دار اور والدین کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے <سؤال> نہیں بھائی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کافر ہے کیا سبز پگڑی والوں کے پیچھے نماز ادا کرنی چاہیے بھائی اگر عقیدے میں شرک نہیں ہے تو نماز پڑھنی جائز ہے اگر عقیدے میں شرک ہے تو نہ سبز پگڑی والے کے پیچھے نہ ٹوپی والے کے پیچھے نہ سفید پگڑی والے کے پیچھے نہ نیلی پیلی کسی پگڑی والے کے پیچھے جائز نہیں اگر عقیدے میں شرک ہے اگر عقیدے میں شرک نہیں سبز پہن لے نیلی پہن لے پیلی پہن لے لال پہن لے کا پکڑی کا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ شرک ہے جب کوئی مجاہد امیر کے حکم سے داڑھی مڈوا کر کاروائی کرتے ہیں تو اس کے اس طرح کرنا جائز ہے وہ اس طرح فرض کا تارک نہیں بنتا یہ جو ہے نا جی صورت یہ مجاہد جس نے کاروائی کرنی ہوتی ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں داڑی منڈوا کر کافروں کو زیادہ اور شدید اور بڑا نقصان پہنچا سکتا ہوں تو انشاءاللہ شاء اللہ کر کاروائی کرنا کوئی حرض نہیں دلیل ایسی کی کیا ہے دلیل سن لو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہا حدیث ہے صحیح بخاری, بخاری میں بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھیجا صحابی کو قتل کرنے کے لیے بن اشرف یہودیوں کے سردار کو کاب اشرف کو قتل کرنے کے لیے ایک صحابہ کا دستہ روانہ کیا جن کے جو ہے نا وہ نہ کابل اشرف کو نہیں وہ تھا دوسرا ابن ابل حکیق یہودی اس کو قتل کرنے کے لیے ایک دستہ بھیجا تھے ان کے کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ محمد بن مسلمہ نہ بن اشرف کا یہ ہے یہ سی بخری میں کابن اشرف کے لیے محمد بن مسلمہ کو بھیجا تھا اور ابن اب الحقیت کے لیے ابو رافع کے لیے بھیجا تھا عبداللہ بن عاطق کو تو یہ محمد بن مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کے محل میں قلعے میں جانا کلے میں رہتا تھا وہ بن اشرف قلعے میں رہتا تھا ہم نے اس کے قلعے کے اندر جا کر اس کو مارنا ہے تو ہمیں کچھ اجازت دے دو ہم آپ کی گستاخی اور آپ کی توہین کے کچھ کریمات اگر کہہ کر اس کو مانوس کرنے تو اس کی اجازت ہے ہمیں, ہے ہمیں؟ کیا کیا کلمات کہنے کی آپ کے خلاف کوئی کلمات کہنے کی آپ کی گستاخی کے الفاظ کہنے کی اب پیارے پیغمبر کی گستاخی کے الفاظ یہ داڑھی مڈوانے سے بھی بڑا کفرا اور جرم ہے پیارے پیغمبر نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے کیا لینا جو, جو کہہ لینا اس, اس کتے کو نہیں چھوڑنا اس یہودی کو میرے بارے میں جو کلمات تمہیں کہنا پڑے کہہ لینا اجازت دی, دی, دی پیارے پیغمبر نے اس کو جب کلمات کہہ جا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں مڑی جا سکتی کافروں کو جڑ کاٹنے کے لیے ان کا بی مارنے کے لیے ایمات القر کی کھوپڑیاں اڑانے اور کتوں کو پڑکانے کے لیے کوئی ارض نہیں انشاء اللہ اللہ باریک لی فی, فی ما بادل الموت یہ دعا پچیس مرتبہ میں روزانہ پڑنے سے کیا شہادت کی موت نصیب ہوگی یہ گپ ہے گپ حدیث نہیں ہے گپ ہے یہ کوئی حدیث نہیں دنیا کے اندر نہ صحیح نہ صحیح دعائیں پڑھنے سے اگر چادر کی موت ملتی ہوتی پھر تو ہر ایک ہی شہید ہو جاتا یہ یہ کتاب ہے اس میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جو لوگ قائل ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے سورہ فاتحہ پڑھنی حرام ہے انہوں نے کچھ دلائر پیش کیے ہیں ایک دلیل اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کرمزی اور معتا کے حوالے سے حدیث ہے منفل رکاطن لم یکرا فی بے القرآن فلم یوسلے جس نے کوئی رکت پڑی اس نے اس میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہ پڑھی فلم یوسلے تو اس کی نماز اس نے نماز نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی اللہ یقین و را المام مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو مطلب ہے اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر نماز اس, نماز اس کی ہو جائے گی اگر اکیلا ہے تو نماز, نماز